نویں پارے کا آغاز ہے آٹھویں پارے کے اینڈ میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ حضرت شعیب علیہ صلاح والسلام کی قوم وہ بت پرستی کے علاوہ ناب تول میں کمی کرنے کا بھی وہ جرم کیا کرتی تھی اور حضرت شعیب علیہ سلاۃ والسلام نے جب اپنے قوم کو نصیحتیں فرمائیں تو ان نصیحتوں کا اس قوم میں کیا جواب دیا قرآن مجید فقان حمید نشاد فرماتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا لنکن کا یا شعیب ودین اے شعیب ضرور بضرور ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو مومن ہیں انہیں ہماری بستی سے نکال دیں گے او لتاؤ دنفی ملتی نا یا آپ ہمارے دین میں آ جائیں دو صورتیں ہیں یا آپ ہمارے دین میں آ جائیں یا پھر ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اولا اول کا دہین حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تم کہتے ہو کہ ہمارے دین میں آ جاؤ اگرچہ ہم اس دین کو ناپسند کریں پھر بھی زبردستی تم کرتے ہو علی اللہ ان ادنا فی ملتی کم باد از نجان اللہ منها جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس غلط اور باطل دین سے بچا لیا تو ہم اگر تمہارے دین میں اب آ جائیں تو گویا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ بانا اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو ہم نے فراموش کر دیا مما یقون ہم ہرگز ہرگز تمہارے دین میں نہیں آئیں گے تمہیں جو کرنا ہے کر لو اِلَّا اَن اللہ یشا اللہ رب بونا مگر یہ کہ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا ہمارا رب اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا واس اوب گنا کل علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے تو اللہ کی پر ہم نے بھروسہ کیا پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی و بئ نہ قومین پروردگار۔ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچا فیصلہ فرما دے وہ ان تخیر الفاتحین اور تو ہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے کافی قوم نے پہلے تو حضرت شعیب والے ہی سلا تو السلام کو دھمکیاں دیں اب کافر قوم نے اپنے کمزور لوگوں کو جو تھے کافر انہیں خطرہ تھا کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائیں تو ان کمزور لوگوں کو انہوں نے دھمکیاں دی کہ ہرگز ہرگز تم شعیب علیہ السلام پر ایمان مت لانا قلین کا فروغ مین قومی ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا ان تبا تم شعیب ان نقم سرون اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی بے شک تم اس وقت ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے یعنی ہم ان پر بھی ظلم کریں گے مومنوں پر بھی ظلم کریں گے اور اگر تم ان کی پیروی کرو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے تو ان کافروں نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ ہم تمہیں بھی چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ان کا غرور یہ تکبر کئی سالوں تک جاری رہا اور انہوں نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا ایک وقت تک انہیں ڈھیل تھی جب وہ ڈھیل ختم ہوئی فاق رتحمر رج بس ایک زوردار آواز نے انہیں پکڑ لیا ایک زوردار آواز آئی اور پھر زلزلہ آیا وہ پس وہ لوگ ہو گئے فی دار جاسمین اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل ہلاک ہو گئے جس طرح قوم سمود کا معاملہ تھا ویسا ہی ان کا معاملہ تھا کہ یہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے فور ہی ہلاک ہو گئے اللہ دین لبو شعیب کا اللہ <كألم> <فيها> وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ اس طرح ہو گئے گویا کہ وہ دنیا میں تھے ہی نہیں اللہ <اللزين> دین <قربو> شعیب کانو <كانوهم> سرین <الخاسرين> وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے دوسروں کو یہ کہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی تم پیروی کرو گے تو تم نقصان میں رہو گے وہ در حقیقت خود ہی نقصان میں رہے پس حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے بقال یا قومی اور آپ نے فرمایا اے میری قوم ان لاشوں سے آپ نے خطاب کیا مردوں کو کہا مفسرین اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ نبی کبھی کوئی کلام ایسا نہیں کرتے کہ جو فضول ہو جو سنتا نہ ہو اس سے کلام کرنا فضول ہے تو مردوں سے کلام کر رہے ہیں اور ان لاشوں سے کہہ رہے ہیں تو مفسرین نے بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر مردہ بھی سنتا ہے مومن مردہ بھی سنتا ہے تو فرق یہ ہے کہ مومن کی طاقت اور زیادہ ہوتی ہے بخاری مسلم اور دیگر احادیث کا مطالعہ کیجئے تو ایسی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ غزبۂ بدر کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی لاشوں کو ایک گڑے میں ڈال دیا اور پہ فرمایا یا فلاں بن فلاں کیا تم نے برائی کا انجام نہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردے ہیں کیا یہ سنتے ہیں کیا آپ ان سے کلام فرماتے ہیں چونکہ جو سنتا نہ ہو اس سے بولنا یہ فضول ہے تو نبی تو ایسا کلام کر ہی نہیں سکتے تو حضرت عمر کو تعجب ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں تو یہ کافر مردوں کا ذکر ہے اور مومن کا تو یہ عالم ہے حدیش پاک میں فرمایا جب قبرستان جائیں تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والوں تمہیں سلام ہو فرمایا یہ مردے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں وہ قول یا قوم آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم جو اس وقت اب مردے ہیں لقد اب لغت کم رسا لاتی بے شک میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے وہ نسخت اور میں نے تمہیں نصیحت فرمائی فقیف على قوم کافرین بس کافر قوم پر افسوس کیوں کریں ہم نے تو نصیحت کی تمہارے گناہوں کی وجہ سے تباہی آئی تو اپنے ہم قوم اگر ہلاک ہو جائیں تو افسوس ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا تو ہم تم پر افسوس کیوں کریں اس رکو میں بھی وہی نصیحت ہے کہ اللہ کی نافرمانی فرمانی کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈھیل اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہے یہ ڈھیل اس لیے ہے کہ سمل جاؤ اور توبہ کر لو اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق قطع فرمائے